وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفيه مشاب نشأ في عبادة ربه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اس دور میں نوجوانوں کا کردار یہ موضوع ہمیں بتایا گیا ہے اس دور کی تخلیص اس لیے ہے کہ واقعتا یہ ایک پور فتن دور ہے اگر فتنہ ایسا ہو جس کی یلغار انسان کی ذات پر ہو اس کے جسم پر ہو بیماریوں اور تکلیفوں کی شکل میں یا اس طرح اس کی جلغار ہو کہ اس کے اہل خانہ میں وقتاً فوقتاً موتیں واقع ہوں تو یہ ایک ذاتی فتنہ ہے جو قابل برداشت ہے لیکن فتنے کی ذلغار اگر انسان کے دین پر ہو تو یہ انتہائی ناقابل برداشت فتنہ ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فتنوں کی کثرت میں کیفیت یوں بن جائے گی رجولفی ہا مومنا یمسی کافی کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر بن چکا ہو شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر بن چکا ہو فتن تموج کموج البحر سمندر کی لہروں کی طرح فتنے آئیں گے اور تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فتنوں کو حالقہ کہا ہے حالقہ کا معنی مونڈ دینے والے فرمایا کہ لا تحلق الرسا سر کو نہیں مونڈیں گے بلاکن تخلق الدین انسان کے دین کو مونڈ دیں یہ الرجل اور رجال من میرا دنیا ایسے ایسے فطرے ہوں گے کہ انسان اپنے دین کو اپنے ایمان کو اپنے عقیدے کو منحج کو دنیا کے معمولی ساز و سامان کے خاطر بیچ دیں فروخت کر دیں اور یہ بات یاد رہے کہ دین کے مقابلے میں پوری دنیا بھی ایک معمولی اور گھٹیا سامان ہے دنیا کی بادشاہتیں مل جائیں اور دنیا کی دولتیں مل جائیں دین کے بدلے یہ بڑا گٹیا سود ہے دین کے مقابلے میں پوری دنیا ہیج ہے کسی گنتی میں نہیں ان اللہ الدنیا لمن انہ یوت لا یحب ولا وت دین ال میں یو اللہ رب العزت دنیا دیتا ہے جس کو دیتا ہے خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو ولا وت دین اللہ میں یو لیکن دین چن کر صرف اس انسان کو دے گا جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی میور دلہ بھائی خیریں یو فقر و فدین اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمالے کہ اس شخص کو میں نے خیر دینی ہے دنیا میں بھی اور کل مرنے کے بعد قبر میں بھی اور پرسوں جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں بھی اس کو خیر ہی خیر عطا فرمانی ہے تو اللہ رب العزت جس کے پاس بڑے خزانے ہیں اور دینے کو بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو چن کر اپنا دین اور دین کا فہم عطا فرما دیتا ہمارا دین کی نے میں سب سے برگزیدہ ہے اور دین کے مقابلے میں پوری دنیا دنیا کی بادشاہت ہے ہفت حلیم کی باشاہت بھی ایک گھٹیا اور معمولی سودا لیکن فتنوں کی الغار میں انسان اپنے دین کو بیچ دیں گے دنیا کے معمولی ساز و سامان کی خاطر ایک چھوٹی سی کرسی حاصل کرنے کے لیے یا چند دنیا بھی منفرد دیں حاصل کرنے کے لیے دین کو بیچ دیں یہ فطروں کی تباہی کرے کا ایک عالم کہ کس طرح وہ تباہی قائم کرتے ہیں جب فتنوں کی کفرت ہوتی ہے تو اچھے خاصے جو دیندار ہوتے ہیں وہ بھی لرز اٹھتے ہیں ان کا فہم کہ ان کی عقل بھی گھوم جاتی ہے محدسی نے اپنی کتابوں میں باب قائم کیے ہیں باب زہاب العقل ایندر فتن کہ فتنوں کی الغار کے موقع پر عقل کا چلے جانے عقل کا گم ہو جانا اچھے اچھے لوگ اپنی عقل کھو دیتے ہیں اور اپنی سوچ اور فکر کی صلاحیت کھو دیتے ہیں اس کا ماننا یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا ہی قابل غور ہے تو فتن دور میں ایک نوجوان کا کردار نوجوان کے لفظ کا تعین کیوں کیا گیا آج بہت سے لوگ نوجوانوں کو ایک بڑی اہمیت دیتے ہیں سیاستدان نوجوانوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی قوت اور ان کے ووٹ حاصل ہو ایک سیاسی آدمی یوتھ کا لفظ استعمال کرتا ہے اس میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں لڑکیاں ہوں لڑکیاں وہ دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریخیاں ہوں وہ ان سب کو اکٹھا کرتا ہے ذاتی مفادات کی خاطر کبھی جلوس کے نام پر کبھی دھرنے کے نام یوتھ کا لفظ بابر یہ کرایا جاتا ہے نوجوانوں کو کہ آپ اس ملک کے معمار حقیقی قیادت آپ کو ملنی چاہیے اور آپ اس کے اہل حقدار یہ ساری باتیں غلط یہ سارے کھوکھلے نعرے اور دعوے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ایک نوع عمر اور نوجوان لڑکے کا کردار نبی رسلام نے متعین کیے اسی کردار کے ارد گرد آپ کو گھومنا چاہیے اور نوجوان بچوں بھائیوں اصل آپ کا کردار وہ ہے جو آپ کو اپنے رب سے جوڑ دے جو آپ کے دلوں میں آپ کے ذہنوں میں فکر آخرت اور تیاری آخرت پیدا کر دیں وہ کردار باقی یہ دنیا میں یہ سیاسی گماشتے ان کے کھوکھلے دعوے صرف آپ کو استعمال کر رہے اپنے مفادات کی خاطر یا پھر کچھ منفی سوچ آپ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی کچھ نو عمر لڑکوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ مفتی تک بن چکے ہیں اور فتوی صادر کرتے اور فتوی بھی دینی احکام پر نہیں بلکہ شخصیات پر فلاں کافر ہے فلاں جو ہے وہ خارجی ہے فلاں دین سے خارج ہے فلاں ملک دارالقفر یہ آپ کا کام نہیں ہے جو نبی اسلام کی ایک حدیث اس کے ارد گرد ہمیں گھومنا چاہیے اور اپنے کردار کو تلاش کر کے اس کا تعیون کرنا چاہیے فرمایا کہ سب آئے تم یوزل اللہ سات قسم کے انسان ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے سائے میں لے لے گا منظر کی حال نہ کی یہ ہے کہ وہ معاشر کا میدان ہوگا اور اس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا حتیہ کہ کوئی پانی کا معاملہ نہیں ہوگا سوائے نبیر اسلام کے ہاؤس کے جس پر وارد ہونے والا وہی ہوگا جو دنیا میں اس کی قیمت ادا کر کے جائے سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا آپ دنیا میں اس سورج کو جو آج کروڑہ میل کے فاصلے پر رفتہ رفتہ قریب لاتے تھے کروڑہ میل کے فاصلے پر ہے اور درجہ حرارت بعض علاقوں میں پچاس ڈگری ہوتے اور وہاں لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن قیامت کی گھڑی کروڑ ہاں میل کے فاصلے پر اس کو اور قریب کریں درجہ حرارت کیا بنے گا اور قریب کرتے کرتے ایک میل کے فاصلے پر لے تو کیا وہاں صورتحال ہوگی کیا کیفیت ہوگی متدن الشمس و حتیہ تکون علا نصاف میل سورج قریب آ جائے گا حتیٰ کہ ایک میل کے فاصلے پر آ کے ٹھہر جائے گا تو نیچے کیا گرمی کا عالم ہوگا کیا تمازت اور حرارت ہوگی اس کا آپ خود تصور کریں اور پھر یہ سورج دنیا کا سورج نہیں ہوگا بلکہ جو آخرت کا سورج قیامت کا اس کی جو حرارت اور گرمی ہے وہ کئی گنا بڑھا دی جائے تو یقیناً وہاں اللہ تعالی کا فراہم کرندہ سایہ ایک بہت بڑی نعمت ہو میدان معاشر کا دن جو ہے کوئی چھوٹا دن نہیں ہے بلکہ دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور زمین ایسی ہوگی نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی موڑ ہے نہ کوئی بلڈنگ اور نہ کوئی سائے کا انتظام اور اہتمام تو یقیناً پھر یہ سایہ بہت بڑی اللہ تعالی کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت صاف قسم کے لوگوں کو اس سائے میں جگہ دے گا حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک امام عادل جس کو اللہ رب العزت امامت کا قیادت کا شرف دے اور وہ ظلم اور ستم ڈھانے کی بجائے عادل اور انصاف قائم کر دے ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ نبیر اسلام کی رسالت کے ساتھ رعیت کے حقوق کے ساتھ عدل قائم کر تو اس امام میں کو اللہ رب العزت اپنا سایہ عطا فرمائے گا یہ سایہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ اور عرش کے سایہ میں حکمت یہ ہے کہ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے مانا سایہ بھی بڑا طویل و عریض ہو تو اس سائے میں بڑے لوگوں کو جگہ ملے ایک ہی امام عادل ہے دوسرا رج رن معلق معلقن مسجد وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق مسجد میں آنا جانا نماز بہ اور جو بھی مسجد کا کردار ہے اسے وہ سمجھ دور پہچانتا ہے اور بڑی محبت سے اس کو ادا کرتا ہے شور شرابہ نے جھگڑے نہیں منادرے نہیں یہ ایک سکوت اور سکون کی جگہ ہے تلاوت قرآن ذکر اللہ علماء کی صحبت نماز باجماعت دروس میں شرکت جمعہ کا اہتمام وغیرہ بڑی محبت بس کی صفائی اور دیگر جو بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے یہ شخص بھی آمد کن اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہو اور تیسرا وہ شخص ہے تصدقہ صدق انف اخبار صدقہ دے چھپا کر حت اللہ علیہ شمال ما ماتین ہو حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور ایک شخص وہ بھی راج الن دراۃ الداۃ منصب میں جمال فقال اتنی اخاف اللہ جسے کوئی خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہتے مجھے اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اور رج اللہ تحا با فل اجتماع وہ دو شخص بھی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ان کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر ہے اور بچھڑنا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر ہے اور ایک شخص راج الن اللہ خالیہ ففاظت آئی ہو جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور ساتواں شخص جو ہے جس کا آج کے موضوع سے تعلق ہے شاب نشافی عبادت ربی وہ نوجوان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے جس کی ایک غذا خوراک اور اس کا پروان چڑھنا اس کی بڑھوتری جو ہے اللہ تعالی کی عبادت کے دائرے میں ہو یہ نوجوان بھی اللہ تعالی کے سائے تھلے ہوگا یہاں یہ حدیث جو ہے نویل السلام کی آپ کو جوان الکلم دیے گئے اس ایک جملے نے ایک نوجوان شخص کے کردار کا تعین کر دی نوجوان کا کام تیادت نہیں نوجوان کا کام فتوے دینا نہیں نوجوان کا کام اللہ تعالی کی عبادت کرنا اللہ تعالی کی عبادت میں پروان چڑھنا اور عبادت کا یہ نہیں ہے کہ سجدے میں گر جائیں اور مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے نواد پڑھتا ہے نفر ہے یہ عبادت نہیں عبادت کیا ہے اسم اسمن جامع شیخ الاسلام کی تعریف ما جامع کلبا ہو من الاقوال والاعمال اباہر باسن عبادت ایک بڑا جامع لفظ ہے ہر وہ قول اور ہر وہ عمل عبادت ہے جو اللہ کو خوش کر دے آپ کی زبان کی ہر وہ بات جو اللہ کو خوش کر دے وہ بات عبادت اور جو بات اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے وہ عبادت نہیں آپ کا کردار آپ کا عمل اس کردار و عمل میں جو چیز اللہ کو خوش کر دے وہ اللہ کی عبادت اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے وہ عبادت نہیں اب اس کو پھیلا دو اس حدیث کو اس مضمون کو کہ ایک نوجوان کا کردار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھے اب وہ ان اقوال کو پہچانے ان اعمال کو پہچانے جو اللہ کی رضا کی بنیاد بنتے ہیں. اور یہ سب عبادت ہیں. یہ سب عبادت ہیں. اس نے زبان سے کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا یہ سوچنا اور جو چیز جو کلمہ جو قول اور جو بول اللہ تعالیٰ کی نظا کا باعث ہے وہ زبان سے نکالے یعنی شرعی میزان وہ جان لے پہچان لے معلوم کر لے گفتگو کی شرعی میزان ہر وہ قول جو شریعت کی میزان میں فٹ بیٹھتا ہے وہ بولے اور جو قول اس میزان میں انفٹ ہے اس سے گریز کرے یہ عبادت اب یہ علم حاصل کرے نبی علیہ وسلم کی تعلیمات بھری پڑی گفتگو کے آداب کے تعلق سے کیا بات کہنی اور کیا بات نہیں کہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو بعض اوقات زبان کا ایک ہی بول انسان کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیتا اور جہنم میں ستر سال کی گہرائی میں نیچے پھینک دیتے یعنی سب سے نیچے اس انسان کو گرا دیتا کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک دھماکہ سنا کے بڑا زوردار دھماکہ آپ نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے یہ آواز کیا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ ورسول ہو رسول ہو آج رسول اللہ سے احساس فرمایا کہ الق اللہ حاضر شی جہنم اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر پھینکا تھا جہنم مخا رہا تاکہ جہنم کی گہرائی ناپی جا سکے اسے, اسے معلوم جہنم کتنی گہری ہمیں بتانے کے لیے کہ جہنم کتنی گہری پتھر کب پھینکا تھا قبل اچھا نہ تھا ستر سال پہلے اب جو زمین جو چیز بلندی سے نیچے پھینکی جائے وہ سفر کتنی تیزی سے کرتی تو پتھر ستر سال قبل پھینکا گیا ستر سال سے وہ نیچے جا رہے اور آج جا کر گرا ہے اور یہ اس کے گرنے کی آواز تو زبان کا ایک بول انسان کو جہنم میں ستر سال نیچے پھینک دیتے سب سے نیچے باقی سارے جہنم اس سے اوپر ہوں گے اور وہ ان کا بوجھ اپنے اوپر برداشت کرے گا جہنم کے عذاب کے ساتھ اور یہ سارا شاخسانہ زبان کے ایک بول کے بنا ایک گفتگو میں ایک کلمہ ایسا بول دیا جو شریعت کے خلاف ہے شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اور اس ایک کلمے نے اسے جنت سے اٹھایا حدیث ہے یہ کہ انسان عمل کرتے کرتے جنت کے دھانے پر کھڑا ایک بلشت کے فاصلے پر اگر اس بول نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور جہنم میں ستر سال کی مسافت کے بقدر نیچے پہن تو ایک نوجوان کو ہر شخص کو لیکن نوجوان کیونکہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے تو اسے بجائے اس کے کہ وہ اپنی قیادت اور امامت کا سوچے اور ایسے فتوے صادر کرے جن کی زد میں لوگوں کی ذات آتی فلاں خارجی فلاں کافر فلاں یہ فلاں خارجی. کیونکہ شرع حکم صرف ایک ذات کے پاس اور وہ اللہ کی ذات شرح حکم اور شرع حکم کی دو قسم ایک ہے مسائل پر حکم اور ایک ہے لوگوں پر حکم فلاں مسئلہ کیا ہے فرض ہے واجب ہے مستحب ہے حرام ہے مباح ہے کیا ہے اس کا کیا اجر گنا ہے تو کتنا گناہ ہے یہ شرع احکام مسائل کے تعلق سے یہ فیصلہ اللہ کرے گا. یہ کام آسان ہے کیونکہ اللہ تعالی نے شرع احکام بیان کر دیے مثلاً نماز فرض آپ بتائیں نماز فرض فصو دیں زکات فرض آ فتوا دیں زکات فرض حکیم الفلا واط اس رمضان کے روزے فرض ہے فتوا دیں کتنی یہ معاملہ ایسا ہے لیکن کسی کی ذات پر فتوا اور فیصلہ صادر کرنا فلاں یہ فلاں وہ فلاں یہ فلاں وہ فلا ایسا اور فلاں ویسا بالخصوص کفر کا فتوا خارجیت کا فتوا یہ سب سے مشکل کام اور مائل افسوسناک حقیقت یہ کہ اس میں آج بہت سے نوجوان ملوث ہیں یہ سب سے مشکل کام دیکھیے کسی کی ذات پر حکم خواب و ایمان کا ہو یا کفر کا ہو اس کا اختیار کسی انسان کو نہیں دیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں فلاں مسلمان ہمارا مسلم بھائی کیونکہ اسلام پانچ ظاہری اعمال کا نام اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نبی اسلام کی رسالت کا اقرار نماز زکوٰۃ روزہ اور حج یہ پانچ ظاہری اعمال ایک بندہ ہمارے سامنے اخرار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حج کرنے گیا زکات دیتا ہے ہم کہیں گے کہ انت مسلم کہ تم مسلم ان ظاہری اعمال کی بنا لیکن کسی کو مومن نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایمان یہ ای تکمیل ظاہر اور باطن دو چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے ایک تو یہ پانچوں ظاہری ارکان پانچوں ظاہری ارکان جو اسلام کے ارکان دوسرا چھ ارکان ایمان کے جن کا تعلق باطن سے جن میں اللہ تعالی پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان تقدیر پر ایمان آخرت پر ایمان یہ امور باتن ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں کہ کسی انسان کے دل میں کیا ہے اس کے اندر کیا ہے اس لیے جو ہمارے سلف صالح ہیں انہوں نے عقیدہ کی کتابیں لکھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مومن کہنا ہو تو انشاءاللہ کہہ کر کہو کہ فلان شخص مومن ہے انشاءاللہ شاء فلاں مسلم ہے ٹھیک ہے فلاں مومن ہے یہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان جو ہے وہ ظاہری اور باطنی گیارہ اعمال کا نام ظاہر کو آپ پہچانتے ہیں باطن کو آپ نہیں پہچانتے دیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سی بخاری نے ایک باپ قائم کیا کہ باب اللہ لو فلان شہید یہ نہ کہا جائے کہ فلان شہید کسی شخص کو متعین کر کے اس کو شہید کہنا ایسا مت کہو کیونکہ شہادت کی صنعت بھی اللہ دے گا شہادت ظاہری عمل کا نام نہیں ایک شخص لڑ رہا ہے دشمن سے زخم کھائے خون بہایا اور میدان جہاد میں گر کر جان قربان کر دی یہ اس کا ظاہر اس کے اندر نیت کیا تھی یہ آپ کو معلوم نہیں نبیر اسلام کی حدیث ہے ربا قطع المین صفائی نے اللہ عالم بھی نہیں ہے ایک شخص قتل ہو کے گرتا ہے دو صفوں کے بیچ میں مسلمانوں کی صف اور کفار کی صف گر گیا زخموں سے چور ہو کر گر گیا بھاگا نے جم کے لڑا وہیں گرا پر جان پیش کر دی قربان کر دی فرمایا کہ اس کی نیت کا حال اللہ جانتا وہ میدان میں کیوں آیا کیوں لڑا اس نے قتال کیوں کیا جہاد کیوں کیا اس کی نیت کیا تھی ریاکاری کی یہ اللہ تعالیٰ کے اخلاص کی لہٰذا یہ نہ کہو کہ فلاں شہید ہے یہ کہو کہ فلاں شہید ہے انشاءاللہ اللہ کہ مطلق آپ فتوا دے سکتے میں جانے جہات میں لڑ کر جان قربان کرنے والا شہید ہے یہ کہہ سکتے کسی کا تو کیے بغیر لیکن فلان شخص شہید ہے یہ نہیں کہہ سکتے جو ان گیارہ امور کو مان لے وہ مومن ہے مطلق بات کرے یہ نہ کہو کہ تو مومن ہے یہ کہو کہ تو مومن ہے انشاءاللہ اللہ تو ایسی گواہی جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی وہ اللہ کے حکم اللہ لگائے اس طرح کسی کا کافر ہونا یہ دو امور کے ساتھ ہے کچھ امور ظاہری اور کچھ باطنی ظاہری امور ہم نے دیکھ لی لیکن باطنی امور ہم نے نہیں دیکھی اس کے باطن کو ہم نہیں پہچان حافظ میں رحمہ اللہ ایک شخص ان سے مرادرہ کر رہا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے استباع کا انکار کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرص پر غسلوی نہیں ہے اللہ تعالی کے استفبا کا انکار کر کرا شیخ الاسلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کا اجتباع اس کی بلندی اس پر بے شمار دلائل بے شمار دلائل شیخ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی استفاق ہے اگر میں انکار کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا لیکن تجھے میں کافر نہیں کہوں گا کیونکہ تیرا ظاہر میں دیکھ رہا ہوں لیکن تیرا باطن کو میں نہیں جانتا تیرے اندر کیا تو انکار کیوں کر اس بنا پر کر رہا احمد بن حمد اللہ ان کا عمومی قول موجود ہے کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر اس کو متعین کر کے نہیں عمومی خو لیکن وقت کا حاکم چار حاکم باری باری جن ان کو قید میں ڈالا کوڑے مارے اور وہ قرآن کو مخلوق کہتے تھے ان کو کافر نہیں کہا متعین کر کے کسی کو کافر نہیں کہا متلخن بات موجود یہ بڑی ایک ہولناک بات لوگوں کی ذات پر حکم لگانا بڑا ہولناک معاملہ تو اس لیے عبادت کیا ہے کیونکہ ہماری اس گفتگو کی اساس وہ حدیث ہے کہ وہ نوجوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھے اور عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ مسلم پوری زندگی سجدے میں گرے رہے اور یہ جائز بھی نہیں یہ جائز بھی نہیں میں شیخ سخیری رحمہ اللہ انہوں نے سلمان فارسی پہ خول نقل کی ایک شخص پیدا ہوتے ہی حرم میں آ جائے مسجد حرم جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برہم ایک سجدہ ایک لاکھ سجدے کے برم اور حجر عصمت کے سامنے وہ آ نماز شروع کر بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے اور پوری عمر نماز پڑھتا حتیٰ کہ اس کا جنازہ بھی مسجد حرام سے نکلا عمر اس کی سو سال ہو اسی اس سال ہو ایک ہی مقام پر کھڑا ہو کر حجر اسود کے سامنے اللہ تاریخی کی عبادت کرتا رہا نماز پڑھتا رہا نفل پڑھتا رہا پڑھاتے کل جب قیامت قائم ہوگی یہ شخص اہلے بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہو کیونکہ جو کام اس نے کیا وہ اللہ کے بیگمبر نے نہیں کیا عبادت نبی الاسلام کی اتباع ہے نا لئی سب ولا امانی یہ گم بلا یہ کتاب لوگوں سن لو جنت کا داخلہ تمہاری پسند اور تمہاری خواہشات برنے نہیں ہے کہ فلان کام مجھے پسند ہے میں وہ کروں جنت میں چلا جاؤں گا نہیں تمہاری بھول ہے اتباق اللہ طرح کی عبادت کرنی ہے پوری بصیرت کے ساتھ تو پھر ایک نوجوان کا کردار کیا شاید نشا کی عبادت کروں جو نوجوان اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے وہ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے تو اے نوجوانوں اس سعادت کے حصول کی تگو دوں اپنی سمت کا تعین کرو اس حدیث کو ساتھ دے رکھو اب اپنی عبادت پہچانو کون سا قول عبادت ہے اور کون سا قول عبادت نہیں کون سا بول اللہ کی رضا پر منتج ہوتا ہے اور کون سا بول الفا کی ناراضگی پر یہ پیسہ اس کے لیے پڑھو علم حاصل کرو پھر عمل عمل کی تو بہت قسمیں ہے اتقادی عمل عبادت کا عمل اخلاقی عمل سیاسی عمل تجارتی عمل معاشرتی عمل سارے اعمال ان سارے اعمال کو شریعت کے اعتقادوں کے مطابق ادا کرنا یہ عبادت کون سی سیاست عبادت ہے اور کون سی نہیں ہے یہ پہچان کون سا عصیدہ عبادت ہے اور کون سا نہیں ہے یہ پہچان کون سی مماد عبادت ہے اور کون سی نہیں ہے یہ پہچان کون سا حج عبادت ہے اور کون سا نہیں ہے یہ پہچان کون سا سجدہ عبادت ہے اور کون سا نہیں ہے یہ پہچان کیوں کیونکہ اللہ تعالی کی عبادت میں پروان چڑھنا یہ آپ کی فضیلت کی احساس کچھ قزیے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اب آخری قزیہ یہ ہے ایک نوجوان کا سوال کہ میں کیسے پہچان یہ بات تو باتیں ہے یہ عبادت جو ہے نوجوان کا عبادت کرنا عبادت میں پروان چڑھنا یقین اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے میدان معاشر کی گرمی سے اور پسینے سے بچا کر اپنے سائے تھلے جگہ دیں بڑا لطیف اور راحت والا سایہ ٹھنڈا سایہ اس میں لطف اتنا ہوگا لذت اتنی ہوگی کہ پچاس ہزار سال کے برابر وہ تھے اس پر یوں گزر جائے گا جیسے زہر اور عصر کی نماز کا وقفہ اتنی بڑی فضیلت اپنی عبادت کو پہچان تیری سمت کو لوگ پھیرنے کی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے ان کو پہچان اب عبادت کو پہچاننے کے لیے تجھے کیا کرنا میں ایک قول کو یہاں بنیاد بناؤں گا ایک بہت بڑے محدے ایوب سے سیانی رہنا علماء تاب میں سے تھے اور بڑے ایک عالم اور ظاہر اللہ کی خشیت میں رونے والے ان کا ایک قول ہے کہ ان شاید الحاظ تھی ول آج ابا اللہ عالمن میرے والا ماں ایک نوجوان کی سب سے بڑی سعادت اور ایک اجمی انسان کی ہم سب اجمی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی عالم کی صحبت دے, دے اللہ تعالیٰ اسے کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق دے, دے دی عالم کون سا عالم میرے علماء سننا جس عالم کا سینہ جو ہے نبی اسلام کی حدیث سے منفر اس کا ذہن اس کا قلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان علوم کتاب و سنت کا حامل عالم ربانی ہو نہ کہ عالم دنیا یہ صحبت اگر میسر آ جائے تو یہ ایک نوجوان کی سب سے بڑی سعادت تاکہ جب موقع ملے اس عالم سے ملاقات کرے اس کی صحبت میں کچھ لمحان گزارے کچھ گھڑیاں گزارے یہ صحبت بڑی قیمتی ہے بڑی قیمتی دولت اور نعمت ابھی آپ نے حدیث سنی جو نوجوان تنہائی میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرے اور رو پڑے اسے بھی اللہ تعالی کا سایہ چلے تو اللہ کی رضا کے لیے خلوت میں بیٹھ کبھی اپنے گھر میں اپنے کسی کمرے میں بیٹھے تنہائی میں رات کے اندھیرے مولانا یوسف و راجو وال والے رحمہ اللہ ان سے کئی بار ملاقات ہوئی ہوتے ہوئے ہاتھ ملاتے اور مجھے ایک بات کہتے کہ مجھے اپنی خلوتوں اور اندھیروں کی دعاؤں میں یاد رکھیں اندھیروں میں اور خلوتوں میں بیٹھ کر دعائیں کی جاتی اور اللہ کا ذکر کیا جاتا یہ بڑی قابل قدر نعمت تو کبھی حلبت کا رنگ اور کبھی کسی عالم کی صحبت کا رنگ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں اپنے انبیاء کی سیرت میں پیدا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر کا حصہ مکہ کی ایک جاہلیت میں گزرا جاہلی معاشرے میں گزرا جب نبوت کی امانت سونپنے کا وقت آیا خوب الخلا صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالی نے آپ کے دل میں ایک چیز ڈالی اور وہ خلبت میں بیٹھتے مہینے مہینے بھر کا راشن لے کر آپ غارے ہرا میں آ جاتے اکیلے دن رات غار ہرا میں بیٹھتے کوئی عبادت کا منج باس نہیں تھا لیکن سوچتے ضرور کہ میرا معاشرہ کس تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے شرک خرافات شراب نوشی اور زنا ڈاکے یا اللہ میں اس سے بھری ہوں میں اس سے بھری یہ خلوت میں آپ کی سوچ ہوتی اور یہ آپ کی روحانی تربیت کا باعث پھر اللہ تعالیٰ نے اسی غار ہراہ میں آپ کو نبوت دی ایک اور نبی کی سیرت اس کی پرمپرش شراون کے محلات میں ہوئی تھی شراون اپنے آپ کو رب کہتا تھا وہاں پر وان چڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک کام ان سے ہوا اللہ نے کروایا وہ ایک بندے کو ایک پکا مار دیا اس کی بہت واقع ہو گئی اس کا انکشاف ہو گیا وہ حکومت پکڑنے پر تلی ہوئی گرفتار کرنے پر تو وہ جان بچانے کے خوف سے وہاں سے نکل گئے اور اللہ نے ان کی سمت کہاں موڑی مدین کی طرف جہاں ایک سالے شخصیت تھی اور دس سال ان کی خدمت کا ایک ایگریمنٹ ہوا اور دس سال ان کی صحبت نے گزاری صحبت یہ انبیاء کی سیرت کے دونوں رنگ کبھی کبھی خلوت اختیار کرنا اللہ کے ذکر کے لیجیے اور غور و فکر کے لیجیے یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت ہے اور صالحین کی صحبت میں وقت گزارنا یہ بھی ایک نبی کی سیرت اور اس کی سنت ہے تو کبھی یہ رنگ ہو کبھی وہ رنگ ہو دونوں رنگ تربیت کے مظاہر میں شامل دونوں رنگ تو ایک نوجوان کی یہ فیادت کہ اللہ تعالیٰ کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے طے نوجوان پھر تیرے اس, اس عمر کا محور کیا ہے اپنے رب کی عبادت کے طور طریقوں کو پہچان جو یوت یوت کا لفظ استعمال کر کے تجھے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے یا کچھ ایسے لوگ جو منفی افکار تیرے اندر منتقل کر کے تجھے دھوکہ دے رہے ہیں ان سے بچ اور روم ربانی ان کی صحبت میں بچ اور اپنی عبادت کے طور طریقے سے کون سا عقیدہ اشتہار کرنا اور کون سا نہیں آج اس ملک میں عقیدے میں انحراف موجود عقیدے ایسے ایسے لوگ موجود ہیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہونے اور تو جو خالق اور غالب اور رابق ہے اس تک کی معرفت نہیں اس ملک میں جو قوم اللہ تعالی کی توحید پر متفق نہیں ہے اللہ تعالی کی معرفت پر ایک نہیں ہے وہ ملک کسی سعادت کا مستحق ہو سکتا ہے یہ ضرورت ہے کون سا قابل فول جو کتاب و سنت نے پیش کی ہے جو اس امت کے نے سال ہی ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ایک دن یا دو دن یا ایک سال یا دو سال کا نہیں ہے یہ فہم بھی مسلسل حاصل ہوتا رہے گا ہاں اس صحبت میں تو بیٹھا ہے سیاان فاعی رحم اللہ کا قول ہے کہ ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو روزانہ اس کے پاس جاؤ حالانکہ پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے اترنا بھی مشکل مگر اس مصیبت کو جھیلو تاکہ اس عالم سے اس کی صحبت سے تمہیں ایک روحانی غذا مل سکے کون سا خدا قابل قبول اور کون سا قابل رد علماء علماء کی صحبت ملتا ہے میں ایک عالم کیا ہوتا ہے یہ موضوع تفصیل طلب ہے لیکن دو چیزیں صرف عرض کروں گا ایک عالم کی پہچان کے لیے ایک یہ کہ اس عالم کی صنعت اس کی صنعت چلتے چلتے کہاں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس سلسلے کا ایک روحانی فیض ہے نبی اسلام نے علم صحابہ کو دیا بابرکت علم صحابہ نے تابعین کو دیا تابعین نے اتباع تابعین کو دیا پھر آگے آئما سننا اور پھر یہ علم چلتے چلتے ہم تک پہنچا یہ سند آج بھی مربوط ہے عہد الحدیث کا یہ تمین یہ ایک مایا افتخار ہے اس دنیا کی اس زمین کی پشپ پر صرف ہماری سند اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچتی تو ایسے عالم کا تعین کرو پوچھو تو صحیح آپ کی سند کیا ہے سمولنا رجالہ کو ذرا اپنے مشاعر کا نام بتائی ان کے مشاعر کا نام بتائی تاکہ سند کا اتصال معلوم کر سکیں یعنی کوئی ڈاکٹر اٹھا انگریزی میں گٹ مٹ گٹ مٹ کی اور آپ اس کے گرویدا ہونے انگریزی بولتے پڑا کہاں پر کس سے کوئی سروگار نہیں وہ عالم کی پہچان نہیں ہم نے بہت سے ایسے ڈاکٹر دیکھے ٹائی باندھے ہوئے عقیدے میں بڑی بڑی کھچ مار جاتے ہیں بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور کسی شخص کی صحبت آپ کے عقیدے کو بگاڑ دے تو آپ کے بلے کیا باقی بچے تو یہ سند کا اتصال یہ ضروری معلوم کر. کالج میں, اٹھ کے جرام میں نے ایم اے اسلام یاد مفتی بن جو علم اس سند کے اتصال سے ملے گا پورے صبر و استدامت کے ساتھ وہ علم ان گورنمنٹ کے اداروں میں نہیں ملے گا میں جانتا ہوں گورنمنٹ میں بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پی ایچ ڈی کر چکے اسلامی موضوعات میں اور انہوں نے صحیح مخاری کی شکل نہیں دیکھی ایک لطیفہ ہے پی ایچ ڈی کر لی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لی اور صحیح مہاری کی شکل نہیں دیکھی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عالم وہ ہے جو ہمارے دینی مدارس سے فارغ ان دینی مدارس میں جو اساتذہ ہیں علماء ہیں ان کی سند اپنے اساتذہ سے لے کر نبی علیہ السلام تک متصل مجھے معلوم یہاں ادارہ قائم اور ہمارے شاگرد کام کرے ہمارے ذریعے ان کی صنعت اللہ کے پیغمبر تک پہنچ رہی آج سے لگ بھگ ایک صدی قبل دلی میں ایک ادارہ قائم کیا ایک شخصیت نے جن کو شہخ القل فل کل کا لقب حاصل سب کے استاد شہخ القل سب کے استاد اور فل کل سارے علوم سارے علوم میاں نذیر حسین محدودیخ اور پھر شرق کو غرب سے علم ان کے پاس پڑھنے کے لیے ان کے شاگردوں کی اور شاگردوں کے شاگردوں کی اور شاگردوں کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں موجود کم از کم پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں نیپال میں ہمارا یہ خطہ ہے کسی عالم کی سند میاں صاحب مرحوم کے بغیر اوپر نہیں جاتی ان کے ایک شاگرد تھے مولانا احمد اللہ پرتاپگڑی رحم بڑے پائے کے شاگرد ان کے ایک شاگرد تھے مولانا حاکم علی دہل رحم جامع الماحول ان کے ایک اور شاگرد تھے مولانا عبید اللہ رحمانی جنہوں نے مشکلات کی شرح لیکن راہ تھی ان دونوں میں سے مولانا حاکم علی دہ بھی رحمہ اللہ نے طلب علم کی اور پھر قیام پاکستان میں دلی سے کراچی آ گئی سوج بازار میں رحمانیہ دارودیز رحمانیہ اس میں مدرس مقرر ہوئے ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا زبان ان کی صحیح کام نہیں کرتی تھی آزاد صحیح کام نہیں کرتے تھے مگر چوٹی کے مدرس تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے پڑھنے کی توفیق دی یہ کراچی اور سندھ میں بلکہ اس وقت رہمانیہ میں بنگال کے اور جناب پنجاب کے بلتستان کے کشمیر کے شاگرد موجود تھے یوں میاں صاحب کی صنعت پاکستان بھر میں پھیل گئی پنجاب سے ایک نابینا محدث گیا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نابینا تھا دلی دل گئے میاں صاحب سے پڑھنے کے لیے اور پڑھ کر واپس آئے وزیر آباد میں اپنا ادارہ قائم کیا اس میں اور لوگوں میں دینیا کے تشنگان تھے جاب طرف جمع ہوئے بڑے بڑے اساتین کا نام مثلا حافظ محمد گوندل بھی رحم اسماعیل سرف بھی رحماؤں داؤد خزن بھی بڑے بڑے یہ علم کے پہاڑ تھے وہاں سے قصبے فیض کیا اور پھر یہ ٹیم بھی پھیل گئی اور یوں جو اتصال ص سند ہے وہ پاکستان بھر میں ممکن ہوگی اور یہ سبید المود نے یہ سبید المود جو عالم ان مدارس سے نکلتا ہے ان اساتذہ سے پڑھتا ہے اس کی سند اللہ کے پیسمبر تک متصل وہ حقیقی عالم ہے جس کی صحبت آپ نے اختیار کری دھوکا مت کھائیے سمول ناری جانا اپنے مشاعر کے نام بتائیے دین, دین جو آخرت کی کامیابی کا مدار اچھی طرح دیکھو اور سوچو کہ تم نے دین کس سے لینا علم کس سے لینا علم کس سے لینے؟ ایسے ایسے لوگ مفتی بنے بیٹھے جنہیں عربی گرامر کے بے نہیں آتی ٹکا ٹکا کے غلطیاں کرتی غلط عبارتیں پڑھتی فائل مفعول کی طبیعت ان کے پاس نہیں کیا ان کا فہم ہوگا کیا ان کا فرق ہوگا اور جسارت یہ ہے کہ لوگوں کی ذات پر حکم لگاتی لوگوں کی ذات تو نوجوانوں اس پرفتن دور میں آپ کا کردار کیا ہے اس حدیث کو اپنے کردار کا ایک سب سے ٹھوس قلعہ بنا لے کہ شام منصافی عبادت میں وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چلو صحیح سندھ کا تعین کر لو ہر میدان میں عقیدے کے میدان میں سیاست کے میدان میں عبادت کے میدان میں اور جناب تجارت کے میدان میں اور یہ معاش، معاشرتی امور کے میدان میں معاشی امور کے میدان میں صحیح سمت کا تعین کر لو اور صحیح سمت کا تعین علماء کے بغیر علم کے بغیر ممکن نہیں کتابیں پڑھ کر سمت کا تعین نہیں ہوتا کتابیں پڑھنے والے اپنی مرضی کا سمجھتے ہیں اور پھر مرضی کا راستہ چن لیتے پھر وہ گمراہ ہوتے ہیں آگے چل کر وہ گمراہ کرتے مرزا خاد یعنی کسی ادارے میں نہیں گیا کتابیں پڑھی اس کی سمت کیا بنی اتنا گمراہی پر وہ قائم ہو گیا کہ نبوت کا دعوی کر بیٹھا یہ غلام پرویز منکر حدیث مدارس میں بہت سے نام اور بھی لے سکتا اگر آپ ناراض نہ ہو سا. بہت سے نام میرے ذہن میں موجود لیکن اپنے علم نافع کے لیے اس اساس کو سمجھو شاخ بٹ نشا عبادت رکھ وہ نوجوان قیامت کے روز اللہ تعالی کے عرش کے سائے تلے ہوگا جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں پوری زندگی کا ایک ایک عمل عبادت ہو سکتا ہے اگر وہ مطابق شریعت ہو اب اس کا فہم ضروری کیونکہ چھوٹا کام نہیں بڑا مسیحی کام اس کے لیے ملاما کی صحبت تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان دائی نہیں بن سکتا دائی بنے دعوت دے دعوت کا کام کرے لیکن اگر کوئی کوئی اہم مسئلہ آ جاتا ہے اس میں خود خامہ فرسائی کی بجائے اس مسئلے میں اس سائل کا رخ علماء کی طرف ہے علماء سے پوچھ آپ کے علاقے میں آپ کی بستی میں آپ کے شہر میں آپ کے مشاعر پوچھے بجائے اس کے کہ خود مفتی بن کر فتنے کھڑے کریں آپ سکوت اختیار کر علماء کی طرف ہے علماء کی رائے اگر آپ کی رائے کے خلاف ہے فتنہ پیدا نہ کرے لڑائی جھگڑا پیدا نہ کرے جو آپ کا ہے اسے اپنے طور پہ آپ اپنا اپنے طور پہ اپنا لیکن ایسا معاملہ جو فتنہ جنم جو ہے وہ دینے کا باعث بنے اس سے گریز کر اور الحمد للہ یہ مدارس کی جو ٹیم تیار ہوتی ہے اپنے اساتذہ کرام کے زیر نگرانی زیر سایہ کام کرتی ہے کبھی کسی مدرسے سے فارغ التحصیل عالم کا کوئی آپ نے اسکینڈل نہیں سنا ہوتا. کبھی کیوں اس لیے کہ یہ ایک روحانی فیض ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے موجود اور حاصل ہے. علماء کی صحبت علماء کی معرفت کے ساتھ یہ ایک نوجوان کا کام اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوانوں کی ٹیم کا دعوے پران تھا یہ نوجوان تھے یہ نوجوان تھے سات کی تعداد زیادہ علماء اس طرف گئے ہیں ان کی تعداد سات تھی نوجوان تھی انہوں نے کیا کیا آپ ان کے رب پہ اپنے رب پر ایمان لے آئے شرپ سے بیدار ہو بدر سے بیدار ہو اپنے رب پر ایمان لے اب اس ایمان کی حفاظت یہ پہلا مسئلہ تھا انہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا سمت اختیار کی کیا پہلو اختیار کیا انہوں نے کہا کہ فا وہ عید القاف آؤ فلاں خار میں ہم جمع ہو جائے فلاں غار میں اکٹھے ہو جائے ابھی تم پھیلے ہوئے کسی کا گھر یہاں کسی کا وہاں کسی کا وہاں ملنا جلنا مشکل اگر وقت کے تابوت کو علم ہو گیا کہ ہم نے توحید قبول کر لی تو چن چن کے قتل کر دیے جائیں پھر یہ دعوت پیش کون کرے گا تو پہلے ہم خود مضبوط ہو جائیں چنانچہ اس مضبوط ہونے کے لیے غار کا تعین غار کے تعین کا معنی ایک پلیٹ فارم انتشار نہیں اختلاف نہیں کوئی وہاں اور کوئی وہاں نہیں ایک پلیٹ فارم پر آنا یہ ایک ذاتی حفاظت اور ایمان کی حفاظت کی پلاننگ معاملہ درست ہے. کفر سے بغاوت شرف سے بغاوت اور ایمان باللہ اور پھر اپنے جدوچوہت کے تعین کے لیے ایک مقام پر جمع ہو سب کچھ درست تھا اللہ کی توفیت سے ہو رہا تھا یہاں تک وہ لوگ پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سلا دیا اور جو کام ان سے لینا تھا وہ کام اپنے سے میں لے لی تین سو نو سال تک وہ سوئے جب اٹھے اس خطے میں توحید کا انقلاب آ چکا تھا توحید کا انقلاب آ چکا تھا یہ نوجوان, نوجوانوں کا کردار یہ کردار انتشار پھیلانے میں نہیں یہ کردار وحدت جس کی اثاث اور ایمان ہے. اس پر قائم رہے اس کو قائم رکھنا تو حقیقت یہ ہے کہ یہی باتیں جو ہیں ایک نوجوان کے کردار کا پیڑ ہے دلہ کے نباس کا ضلع نبیر اسلام کے دور میں بچپن دس سال کے ہوں گے بارہ سال کے ہوں گے نبی علیہ السلام کے انتقال تک بالغ نہیں ہوئے تھے دس بارہ سال کے ہوں گے اب طریقے عبادت سیکھنا چاہ رہے نبی علیہ السلام کے گھر آ گئے ان کی خالہ میں ہوں جب ان کے یہاں اللہ کے بیگمبر کی باری تھی ان کے گھر آ گئے آگے کہ رات کی عبادت آپ کی دیکھو رات پر سوئے اللہ کے نبی نے ان کو گلم کہا تھا گل ایک غلام بچہ اس کی تصغیر گل چھوٹا بچہ ایک بچہ ہوتا ہے اور ایک ہم اپنی صبح میں پندو بولتے پندو آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ سو. یہ بچہ سو گل سو گیا لیٹے ہوئے تھے لیکن آنکھیں بندنے کی سے رہتا کہ نبی اسلام کا معمول عبادت کا اپنی آنکھوں سے دیکھ یہ ایک نوجوان کی سوچ کا اپنی ذاتی اصلاح ذاتی عمل پہ توجہ اللہ تعالی کی عبادت کی معرفت اور پیارے پیغمبر اس کو کیا علم دے رہے؟ ایک اللہ بن عباس نبی اعظم کے سامنے بیٹھے اور کوئی ساتھ موجود نہیں فرمایا کہ ہے بچے میں تو علم دینا چاہتے وہ علم لے لے مجھ سے یار سو اللہ کیا احفظ اللہ یا فض کا اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تری حفاظت کرے گا من اپنے عمل میں اللہ کے دین کو اپنا لے اللہ کی عبادت کو اپنا لے اللہ تیرا محافظ بن جائے گا احفاظ اللہ تجدید ہو تجاہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی اور اس کے دین کی حفاظت کر ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا یہ علم ایک نوجوان کو علم دیا جائے ذاتی اصلاح ذاتی اصلاح پر توجہ پہلے اپنے آپ کو پہچان کر اپنے اوپر اس عبادت کے نظام کو قائم کر واحد تھا فص اللہ وست تھا فستاح دلہ ہے عبداللہ جب بھی مانگے اللہ سے مانگ اور جب بھی استعانت کرے اللہ سے کر عقیدہ وہ عمل تھا یہ عقیدہ یعنی تربیت تربیت کی احساس عقیدہ عقیدے کی صحت عمل کی صحت اور میں کفاء اچھی طرح جان گئی بات اگر یہ ساری دنیا اکٹھی ہو کر یہ فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ نے لکھا ہو اور ساری دنیا جمع ہو کر تیرا نقصان کرنا چاہے نقصان نہیں کر سکتی مگر جو اللہ نے لکھا ہو یہ تقدیر پری عقیدے کی گتیاں سلجھائی جا رہی عقیدے کا علم دیا جا رہا ایک نوجوان کا کردار کیا ہونا چاہیے کس طرح آپ اس کو علم دیں علم نافے دیں غزل وہ بھی نوجوان تھے جنگ بدر میں قبول نہیں کیے گئے بچے تھے جنگ عہد میں قبول کیے گئے بلکہ جنگ خندق جنگ بدر میں قبول نہیں کیے گئے جنگ عہد میں قبول نہیں کیے گئے جنگ خندق میں قبول کیے گئے جب وہ پندرہ سال کے ہو چکے تھے میرا بچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر ہاتھ رکھو اللہ کن پھر دنیا کا غریب کا عابر آسو دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر تم اس دنیا کے مقیم نہیں ہو ہمیشہ نہیں رہ مسافر مسافر سفر پہ جاتا ہے اپنا کام کرتے ہی گھر کو لوٹاتا ہے وہ آ میروس راستے کو عبور کرنے والا یوں دنیا کو اپنا مسکن بناؤ کہ تم ایک مسافر ہو اصل اقامت آخرت کی دنیا میں تم موجود ضرور مگر مقیم آخرت بن جا دنیا کے مسافر بنا مقیم آخرت بن جا اس حدیث کو اس کی شرح کو دیکھیں بڑے مسائل یہاں یہ نبیر اسلام کا ایک انداز ایک انداز نوجوانوں کو علم دینے کا کہ ان کا کردار جو ہے وہ ذاتی عبادت کے فہم میں وہ مرفوز ہے اسی انہی خطوط میں متعین پھر آگے بڑھو اسی طرح آگے بڑھ کر علم کا رسوخ بھی ہوگا عمل کی پختگی بھی ہوگی پھر پختہ عمر انسان کی زندگی میں آتی نوجوان اس لحاظ سے واقعی واقعات احساس ہیں کو اللہ تعالیٰ نے قوت سے نوازے نبی اقلام کی حدیث ہے المومن الخبی حب اللہ مومن الخیب اور پھر کن دن خراب کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند مگر خیر سمنے مومن طاقتور ہو یا کمزور خیر سمنے لیکن طاقتور مومن نوجوان کی عمر ایک طاقت کی عمر جوانی کی عمر تو جوانی کی عمر کو خیر کیوں کہا گیا تاکہ اس عمر میں جو عبادت کے مواقع ہیں ان کو بخوبی اپنا سکے عبادت کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کریں جب قوام ہو جائیں گے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہے گی آج تم کھڑے ہو سکتے ہو دوڑ سکتے ہو جہاد کر سکتے ہو دعوت دے سکتے ہو چل پھر سکتے ہو تو اپنے اس عمر کو ان عبادات میں صرف کرو یہ مقصد ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور پسند ہے تاکہ اس عمر کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پوری قوت کے ساتھ رانائی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ ان امور کو انجام دے سکتے حدیث جو ہے اس کو اگر پھیلاتے جائیں تو یہ در حقیقت ایک نوجوان کے کردار کا تعین کرتی اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم دے دے ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو اللہ رب العزت وہ صحیح سنت عطا فرما دے جو سنت شراپ مستقیم کا تعین کرتی ہے جس سمت پر چلنے سے صرف مستقیم حاصل ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ خطوط ہمیں جو ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق رما دے ان راہوں پر چلنے کی توفیق تتا فرما دے جو راہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اصول کا ذریعہ بنتی ہے اخراض اللہ لی